الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأمبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى لوم الدين أما أبائنا فعوذ بالله السميع الذي من الشيطان بديم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض غلولا فانشوا في مناكبها وقلوا من رزقه مهترم حضرات آج کے خطبے کا جو موضوع ہے اور جس انواق پر کچھ گفتگو ہم خطبے میں کریں گے وہ اسلام کی ایک بڑی خوبی ہے وہ یہ کہ اسلام چاہتا ہے کہ کوئی انسان بیکار نہ بیٹھے کوئی بھی انسان چھوٹا بڑا امیر غریب کوئی اپنا وقت ضائع نہ کرے دوستوں انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی قیمت جو ہے وہ وقت ہے ٹائم اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اگر کسی مخلوق کی قسم کھائی ہے تو وہ وقت ہے ول اصل و شمس و دوہاحا ویلا رب آپ پورے قرآن پاک پر ڈالیں سب سے زیادہ قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے تو وقت کی تو یہ وقت اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کی روایت نبی رہتا فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال قیامت کے دل اللہ تعالیٰ جو انسان سے کریں گے صحت اور وقت ہوگا کہ وقت تو نے کہاں ظاہر کیا ہے تو اللہ تعالی چاہتے ہیں اسلام کی خوبی ہے کہ ہر انسان کوئی بھی انسان بیکار نہ بیٹھے کوئی کسی نہ کسی کام میں مشغول ہو ضرورت کے تحت تقاضے کے مطابق ہر انسان اپنے اپنی ذمہ داری میں مشغول ہے اور کسی ایسے کام میں رہے چاہے جس میں اس کے دین اور دنیا کا فائدہ ہو فضول وقت انسان ضائع نہ کرے نبی رہس پر ہم نے ساتھ نمایا اے مرد مومن یاد رکھ اگر تم نے عبداللہ بن عبد اللہ بن مسودہ عبداللہ اگر تم کہیں بیٹھے ہوئے ایسے بیٹھے بیٹھے چٹائی توڑ رہے ہو یا ابلی سے لکیریں کھینچ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کو غافل نہیں سمجھنا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ بیٹھے بیچے جو تم کھیل رہے تھے اور انگلی سے لکیریں کھینچ رہے تھے اس سے کیا مقصد تھا نبی علیہ وسلم نے فرمایا یا ما من دامہ ایک لمحہ انسان کا کوتا اگر کچھ فضول چیزوں میں گزر گیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو بڑا افسوس کرے گا ہائے افسوس وہ چند منٹ میں بیٹھ کر کے وقت ادا کیا اگر اس موقع پہ کوئی کام کیا ہوتا یا کم سے کم سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا ہوتا تو آج ہمارے کام آتا اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں اپنے آپ کو کسی نہ کسی دینی یا کوئی ایسا دنیاوی کام جس میں آپ کا فائدہ ہو اس کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھیں وقت ضائع نہ کریں اللہ رب العالی سے اِنَّ اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے اس مسلمان بندے سے بڑی محبت کرتا ہے جو کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنے بیوی بچے اہل و عیال کا کی پرورش کرے آپ نے دوسری حدیث کے اندر ساترمیں ان اللہ یحب الامر الا امر الین اسے عملو اللہ تعالی اپنے اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے جو بندہ کام کرتا ہے اور جو کام کرتا ہے ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہے اچھا اچھے سے اچھا اس کو نبھاتا ہے یہ ال بندہ اللہ تعالی کے محبوب بندوں میں شمار ہوتا ہے رب العالمین نے ہمارے لیے اس ہمارے لیے پوری کائنات کو سر مسخر کیا۔ فرمایا وہ هو الذی جاراکم پمشو منع بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے آپ کو پوری کائنات میں جہاں تک زمین ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے اللہ نے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ہموار اور مہیا کر دیا ہے مقصد کیا ہے تاکہ اس زمین پر چلو اور پمشو بھی منا اپنے کام کے اپنے مقصد کی چیزیں حاصل کرو علم حاصل کرو رزق حلال حاصل کرو یا کوئی اور بہترین فن حاصل کرنے کے لیے اللہ بنوا دے کائنات جہاں جہاں تک زمین ہے وہاں تک پہنچنے کا ہم نے تمہارے لیے راستہ محسوس کر دیا ہے رَكُمْ فُجَا رَقُ الْعَالِ تمہارے لیے پوری زمین کو چلنے کے لیے پوری زمین پر جانے کے لیے بہترین قسم کے راستے مار کا دیے ہیں اور تمہارے لیے تمہاری آسانی کے لیے ہر چیزیں پیدا کر دی ہیں اس لیے ہم نے اور آپ سے ہر انسان کو اپنے وقت کی قدر کرنا چاہیے حدیث کے اندر آتا ہے حضرت بن رضی اللہ کابرار عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے وقت کو رشک حلان اپنی بیوی اپنے حلوان اپنے خرابتان اور اپنے آپ کو بھیک مانگنے یا فضولیات سے محفوظ رکھنے کے لیے اگر کوئی رشک حاصل کرتا ہے دوڑ دھوپ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاد فی ہیل اللہ کا دروست رکھتا ہے حضرت کاب ابن اجرم رضی اللہ تارانو کہتے ہیں نہ ہم لوگ نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ابن حبان اور وغیرہ کی روایت ہے اور کئی سہاوے کرام سے مرغی ہے ایسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ سلاد اسلام مسجد میں تھے ہم آپ کے بیٹھے ہوئے تھے گرمی کا موسم تھا ایک ہٹا کٹا صحت مند نوجوان سامنے سے گزرا یہ وقت وقت تھا جب نبی علیہ سلاد اسلام نے دشمنوں سے مقابلے کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے بہت سارے مجاہدین کو جہاد پر بھیجا تھا سب لوگ جہاد پر ہٹا نوجوان اس طرح سے زمین پر چلتا ہوا نظر آیا لوگوں نے کہا جا رہا سور جہاں جہاز یہ بیوقوف انسان اتنا بڑا جسم لے کر کے اے صحت تندرستی یہ ہٹا کٹا طاقت والا انسان یوں ہی یہاں گھوم رہا ہے اگر یہ میدان جہاد میں گیا ہوتا تو شاید بہت, بہت بڑا کارنامہ انجام دیتا اسلام کی سربونتی حاصل ہوتی آپ نے لوگوں کو ڈاکا بنایا خبردار اس کو برا بنا نہ کہو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے سن لو انکان خراجہ یس عرصان بھی عرص اللہ اگر یہ اس وقت نکلا ہوا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رزق کا ان کے اخراجات کے لیے کمائے اور محنت مزدوری کرے تو یہ اولاد کے لیے رزق حلال اور جائز طریقے کے محنت کرنا اللہ نے اس کو جہاد کا ثواب دے رکھا ہے اس کو اللہ تعالی مجاہد کے برابر ثواب دے آپ نے ہمیں یہ بھی جہاد ہے پھر آگے اپنے شاعر ان کا نا خا یس اناوری سہی کئی بھی کبھی بہوفی سبھی اللہ اور اگر اس وقت نکلا ہے گھر میں دوڑو دو بوڑھے ماں باپ ہیں محنت مزدوری کرے کوشش کرے بزنس کاروبار محنت مزدوری کر کے اپنے دونوں ماں باپ کو کھلائے پلائے تو بہوفی سبھی اللہ یہ بے کار نہیں گھوم رہا ہے اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کر رہا ہے نمبر تھری امریک شاستر میں انکان خارا جا یشا اور اگر اس نکلا ہے تاکہ اپنی بیوی جانچ کے لیے کمائیں محنت کریں اور اس پہ حقوق ادا کرے اور اس کو خوشحال بنائے تو یہ اللہ رب العالمین کے راہ میں جہاد کر رہا ہے نمبر چار حد ہو گئی آپ نے بھی ساس رمایا ان انکان خارا جان یشان الفی یا, یا اگر کے اپنے بھوک کو ختم کرنے کے لیے بھی بچانے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے اگر اپنے پیٹ کے لیے یہ کوشش کر رہا ہے اس وقت محنت کر رہا ہے محنت مزدوری کے لیے نکلا ہے تاکہ اپنے آپ کو ماگنے سے بچائے تو یاد رکھنا فہو ابل سبیر اللہ یہ اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کر رہا ہے تو دوستوں اتنا بڑا عمل کہ اللہ رب العالمین نے اس کے حالات کوئی پیسہ اختیار کرے گھر میں بیٹھنے کے بجائے دوستوں کے ساتھ ٹائم پر بات کرنے کے بجائے ساری رات رات آوارکی میں گزار دینے کے بعد اگر وہ کسی نہ کسی جائے حلال موبائل کا میں مجبور ہے تو اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کسوا دیتے ہیں اکول کو ریحانہ سکر <تصفح> اللہ <تصفح> بالکل نگم بم گزرے الحمد للہ صبفہ سلمب الدین اما بھا دوستوں الحر ملازمین اگر کوئی انسان محنت مزدوری عمل کوئی کام کرتا ہے کوئی پیسہ اپناتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے اپنے اہل بیان کو اچھے سے اچھا رکھے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مردی کے مطابق زندگی میں زندگی بسر کرے اور خصولیات ناجائز مرکرات تمام چیزوں سے بچے اپنی آپ کو تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سدر اللہ قرار دیا ہے کوئی معمولی عمل نہیں ہے. آج کا دن ہے فی رات کو دیا جسمیاں میں جمع سسا میلہ اللہ ہے وہ بب تبو منف اللہ لاسماتی جمعے کے بہت وقت سارے کاروبار اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے لیکن جمعہ پڑھ کر کے سابق ہو پندرہ سے روفل زمین پر فیل جاؤ چلو تم اور کیا کرو بب تبو منف اللہ اللہ تعالیٰ کا فخر حاصل کرو یہ دنیا داری اگر شریعت کے مطابق ہو انسان اپنے آپ کو اس میں مشغول رکھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل اللہ کرار دیا ہے اپنا پدو خراب کرا دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب کے میرے فکر پیدا کرے نبی عہیث و نے ایک موقع پر کسانوں کو کھیتی باڑی میں کرنے والے کھجور کے باغان انگور کے باغان ان تمام چیزوں کے کار کھیتیاں کرنے والوں کے سطح کرتے فرمایا سن لو اذا ان کل ان کامت اس تم میں سے کسی انسان کو پتا چل گیا قیامت آ گئی قیامت آ گئی اب کسی چیز کی ضرورت نہیں کوئی چیز فائدہ مند نہیں اگر پتا چلا کہ قیامت آ گئی اور تمہارے ہاتھ میں کوئی کھجور کا پودا کوئی پودا تھا جس کو تم زمین میں لگانا چاہتے تھے اللہ رسول نے فرمایا اگر پتا چل جائے کہ قیامت آ گئی ہے تو سے نہیں سوچنا کہ چھوڑو کیا کریں گے پائدہ, کیا فائدہ ہے آگے فرمایا اگر کی آمد آتی نظر آئے یقین ہوگا کہ قیامت چند منٹ میں آ رہی ہے اتنا موقع ہے کہ یہ پودا تم زمین میں لگا دو تو اللہ کا نے فرمایا قیامت کا انتظار نہ کرنا اپنے قریب تک قیامت پہنچنے کے پہلے پہلے اس پودے کو لگا دینا تو دوستو اسلام نے بہت ہی تاکیب کی ہے کہ کوئی انسان اپنا وقت سائل نہ کرے اللہ کے ذکر میں یا ایبانات میں اللہ رب العم کا تقارب حاصل کرنے میں اور دنیا داری کو بھی اگر شریکت کے مسابق اختیار کر لے تو اللہ تعالی نے دنیا داری کو ہی ہمارے لیے عبانت اور جہاد قرار دیا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ملک فکر سی فرمائے ہمیں دو بیمار ہو شفا کلیتا فرما جو محفوظ ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے ارحال جو بورے بھٹکے ہیں ان کو ہدایت کو لگا دے جو بیمار ہیں ان کو شفا کلیتا فرما رب اس طرح اور آفت کو دنیا سے اٹھا لے اور جو مسلمان اس میں انتقال کر رہے ہیں انہیں شہادت فرما جو فرما جو محفوظ اللہ آئندہ کو محفوظ رکھے شہر عالمی جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے رئی سلطولہ سے خلیفہ اور ان کے امان و صاحب کے عبادت منا فرما ہر بنا ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان القاسم یہاں پیدا اللہ،, اللہ ان کو اور ان کے تمام امان و انصار کے عبادت فرما ان تمام حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہے امت کی بھلا ہے گاؤ اور وطن کی خیر ہے اور ہر سے کام سے ان کے ہاتھوں کو دیکھ لے جس میں آپ کا غدب ہے آپ کی ناراضگی ہے قوم ملت کا نقصان ہے امت اور قوم ملت کا نقصان اور خسارا ہے یہ رہا دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں ہر مسلمان کو ملک کو امن و امان کا دخوارہ بنا دے اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ ان, کے ان, کے ان, کے ان کی جان ان کے مال ان کی جان ان کے مان ان کی عزت ان کے عزمت حفاظت فرمان اللہ مدلومنی رول مینار بل مسلم نول عمر اکبر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے